باب الادب یہ الحمد ہماری جو سائٹ ہے اس پر باقاعدہ یہ کتاب اپلوڈ ہے شرح کے ساتھ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو بھی سامنے رکھا کریں کاپی قلم ساتھ میں رکھیں یہ دور علمیہ ہے کوئی عام درس نہیں ہے جو بھی قیمتی باتیں علمی باتیں آپ کو سننے کو ملیں الحمد ساری باتیں منہج صلف کی ترجمانی کرتی ہیں اور ساری باتیں بڑی اہم رہتی ہیں علمی رہتی ہیں اس لیے آپ لوگ ساری باتوں کو نوٹ کر لیا کریں اور اس کتاب کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بات سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے سری شریف درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو یا اس دروس کو زیادہ زیادہ لوگوں میں عام کریں کیونکہ اصل مقصد یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا الحمدللہ للہ گزٹہ درس میں تین سو چالیس لوگوں نے شرکت کی تھی ہمارے زوم آئی ڈی پر اور اسی طریقے سے پانچ سو کے آس پاس لوگوں نے فیس بک پر اس درس کو سنا تھا دیکھا تھا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کسی جوش جذبے کے ساتھ امتمام دروس کے در شرکت کریں اور زیادہ زیادہ اس کو عام کریں ہمارے شیخم شیف لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احاط فرمائے ان کے علم سے ہم سب کو زیادہ زیادہ مستفید فرمائے عامر نزاک اللہ خیر شیخ درس کا آغاز فرمائے. اللہ تعالی ان کے علم میں مزید برکت دے امین اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي اشد محمد کتاب هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطن قابل احترام علماء کرام خصوصا فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ دیگر متعنین میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے در سے جیسا کہ آپ نے سنا ایک بہت ہی عمدہ اور اہم کتاب جو احادیث الاحکام میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے شریع احکام کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور فقہ کی شریع احکام کی بہت اہم حدیثیں اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہیں اس کتاب کے آخری حصے میں اخلاق اور اسی طرح سے اذکار وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں ہیں اسلامی آداب سے متعلق کچھ باتیں ہیں پچھلے درس سے ہم نے اس حصے کا کتاب الجامہ کا آغاز کیا ہے اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہم نے دیکھی تھی اور کافی تفصیل سے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے چھ حقوق بتائے جس میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے جب وہ مسلمان اس کو دعوت دے یا بلائیں تو جائے اور جب اسے خیر خواہی طلب کرے مشورہ چاہے صحیح رہنمائی چاہے تو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے بھلا چاہے اس کو صحیح نصیحت کرے صحیح مشورہ دے اور جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو اس کی تشمید کرے یا رحم کو اللہ اس کلیمے کا اس کے لیے دعائیں کلیمہ اس کے لیے کہے اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے بیمار پرسی کرے اس سے ملنے جائے اور جب اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے امام الباری نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے اس کے اس کے جذبات کی رعایت کرنے والا ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہونا چاہیے اور اس کی تکلیف میں اس کے کام آنے والا ہونا چاہیے اسی طرح سے بیماری اور موت کے معاملات جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا اور اسی طرح سے اس کے آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنے والا ہونا چاہیے تو اس طرح سے یہ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھیں جن کا اب اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اتنا کافی ہے آج ہم دوسری حدیث سے شروعات کریں گے اور یہ حدیث بہت اہم ہے اس اعتبار سے اس اعتبار سے بھی کہ آج عام طور سے دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور کچھ لوگ نہ پا کے پریشان ہیں تو کچھ پاکے کے بھی پریشان ہیں اور یہ حدیث ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے یا اس بات کا دروازہ ہمارے لیے کھولتی ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں خوش رہیں آج عام طور سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ کتابوں کا ہیپینس سے متعلق بھی ہے کہ اس دنیا میں بگاڑ کی دنیا میں اس کمپٹیشن کی دنیا میں لوگ خوش کیسے رہ سکیں بہت سارے لوگ محرومی کی وجہ سے ناخوش ہیں تو بعض لوگ حاصل ہونے کے باوجود بھی نعمتیں پانے کے باوجود بھی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ناخوش ہیں اس اعتبار سے پانے والا بھی ناخوش اور محروم رہنے والا بھی ناخوش ہے تو اس دنیا میں خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ ہم کو دکھایا ہے سمجھایا ہے بتایا ہے یہ کتاب الجامع کی دوسری حدیث ہے اور اس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے اپنے سے کم تر پر نگاہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الى من هو اسفل ان لوگوں کو یا اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے ولا تنظروا الى من ہوا فوق اور اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے فہو اج اللہ نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ حقدار ہے یہ زیادہ لائق ہے یہ زیادہ مناسب ہے اس اعتبار سے اس لیے بھی تاکہ تم کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر نہ کرنے لگ جاؤ اس کو موٹے الفاظ میں کہا جائے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے کسی بھی نعمت کے اعتبار سے جو لوگ تم سے نیچے ہیں جن کو تم سے کم ملا ہے ان کو دیکھو اپنی نگاہ ان کی طرف رکھو ان لوگوں کو لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو جن کو تم سے زیادہ ملا ہے مال دولت صحت یا دنیا کا عہدہ یا اسی اعتبار سے خوبصورتی وغیرہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی اللہ کی نعمتوں کی حقارت پیدا ہوگی لیکن جو تم سے نیچے ہیں اگر تم پر اپنی نگاہ کو رکھو اور انہیں دیکھنے والے بنو تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر اللہ کی نعمتوں کی تحقیر پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کے بالمقابل تم شکر کرنے والے بنو گے اس پوری حدیث کا حاصل یہ ہے اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں 6490 اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الحدی و رقاف میں حدیث نمبر 2963 پر الفاظ مسلم کے ایک دوسری حدیث میں مزید تفصیل یا مزید اس کے الفاظ کے فرق سے بھی یہ حدیث آئی ہے جس کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلینگر الا من فضل المال والخلق فلينظر الى من ہوا, اسفل فلينظر الى من ہوا اسفل اس حدیث میں دو حصے زیادہ ہیں جس سے مزید بات کی وضاحت ہوتی ہے پچھلی حدیث میں آگے مت دیکھو لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آدمی آنکھ بند کر کے تو نہیں لے جی سکتا ہے تجارت میں رشتہ داریوں میں یا راستے پر چلتے وقت ایسے لوگوں پر اس کی نگاہ پڑے گی جن کو اس سے زیادہ ملا ہے تو مراد کیا ہے کہ انسان سرے سے دیکھے نہیں ان کو مطلب اس کا کیا ہے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسی نگاہ تمہاری پڑے گی لیکن لالچ سے آدمی مسلسل اس کو دیکھتا رہے اپنی آنکھوں سے یا دل کی نگاہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کی نگاہ میں ایسے لوگ آ بھی جائیں اس کے مشاہدے میں ایسے لوگ آ بھی جائیں جن کے پاس اس سے زیادہ ہے کس چیز میں فلمالی والخلق مال کے اعتبار سے زیادہ ہے یا خلق کے اعتبار سے خلق میں دونوں چیزیں آئیں صحت بھی آتی ہے اور خوبصورتی بھی آتی ہے تو چاہے ملکیت کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار سے مادی اعتبار سے اگر کسی کے پاس زیادہ ہے اور آپ کی نگاہ اس پر پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیم غرام تو ایسے وقت میں وہ پھر اس شخص کو بھی دیکھ لے جس کو اس سے کم دیا گیا ہے امام البخاری نے کتاب الرقاق میں 6490 پر اور امام مسلم نے کتاب الزہد و رقاق میں 2963 پر اس کو روایت کیا الفاظ مسلم کے ہیں تو ان دونوں حدیثوں سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی کو آپ سے زیادہ ملا ہے اور کسی کو کم اگر ایسا شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہے بہت مالدار ہے بہت خوبصورت ہے بہت صحت مند ہے دنیا میں بڑی ڈگری اس کے پاس ہے بڑے عہدے پر وہ ہے اور بہت کچھ اس کے پاس ہے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس ان نعمتوں میں آپ کے مقابلے میں کمی ہوگی لیکن ایسا کیوں کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایک آدمی کے سامنے جب اس سے اونچا آئے تو وہ نیچے کو بھی دیکھ لے آپ نے فرمایا اللہ اللہ یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر دیکھنے والوں کو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی ناشکری یا تحقیر پیدا ہو اس درہ عربی زبان میں جیسا کہ علماء نے کہا کہ اللہ تز در شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفت الحوی جو سنن کی شرح ہے جامع ترمیزی کی شرح ہے فرماتے اَلّا ای تحتقرو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہیں تمہارے اندر ازدراء پیدا نہ ہو اس کے معنی کیا ہے کہتے اس کا معنی احتقار کے ہے کہ کہیں تمہارے دل میں تحقیر نہ آ جائے تم اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھ لگو دنیا کا بہت بڑا انسان کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہ دوسروں کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جو کچھ ہے یا تو وہ اس کو ریلائز نہیں کر پاتا کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے یا پھر وہ دیکھنے کے باوجود دوسروں کو دیکھتے ہوئے ان کو حقیر سمجھتا ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں تو اس حدیث میں ایک قاعدہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے یہ کب ہوگا احساس جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے جوتے چپل نہیں ہے, تو کسی کے پاس جوتے چپل پہننے کے لیے چاہے پھٹے پرانے کیوں نہ پاؤں ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہاتھ میں پہننے کے لیے گھڑی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. لہذا دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آپ سے کم ہوگا جو آپ سے بری حالت میں انسان کی خوشی اور غم کا راز موازنہ میں کمپیریسن میں ہے. انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمکین بھی ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب وہ موازنہ کرتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو اس کا مالک جاب کر رہے ہیں کمپنی میں ایک آدمی اس کو اس کا مالک ہے اس کو کہے تم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تمہاری تنخواہ پہلے پچاس ہزار تھی اب ہم نے اس کو ساٹھ ہزار کر دیا وہ آدمی خوشی خوشی آئے گا آ کے اپنی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام خوشی خوشی کرے گا کہ ماشاءاللہ میری تنخواہ بڑھ گئی پچاس سے ساٹھ ہو گئی اس کے بازو جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی آ کے خوش ہو کہ میری بھی بڑھ گئی کہ کتنی بڑھ گئی کہا میری پچاس تھی ستر کر گئی اب اس آدمی کے دل میں غم پیدا ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھا کہا ستر اس کے کیسے ہو گئے تو اب اس کے جو دس بڑے تھے اور وہ خوش خوش تھا گھر پہ جا کے بیوی کو بتائے گا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے اب اس کا دل خوشی کی بجائے غم میں ڈوب جائے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اپنا اس سے موازنہ کیا اگر وہ نہیں کرتا اگر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تنخواہ اس سے زیادہ بڑی تو اس کو غم نہیں ہوتا غم کب ہوا جیسے ہی اپنے سے زیادہ کو دیکھا غم ہوا اعتبار سے دنیا میں آپ کتنی بھی ترقی کر لیں کتنی بھی ترقی کر لیں ہمیشہ آپ کی نگاہ ہمیں آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان آئے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے تو اگر آپ یہ قاعدہ اپنے لیے بنا لیں تو آپ ہمیشہ غمگین رہیں گے پا کر بھی آپ غمگین ہوں گے ترقی کر کے بھی آپ غمگین ہوں گے لہذا زندگی میں ضروری اور اس میں غمگین ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ نے مجھ کو کم دیا اس کو زیادہ کیسے دیا میں بھی محنت کرتا ہوں وہ بھی محنت کرتا ہے بلکہ وہ تو مجھ سے کم کرتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں مجھے کم کیوں ملا اس کو زیادہ ملا اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بہت ممکن ہے ایک انسان اس شکر کی بجائے پا کر بھی شکایت کرنے والا بچہ ہے لہذا اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی نگاہ ان لوگوں کی طرف رکھے جو اس سے زیادہ محروم ہے. یا اسے اس کم پائے हुए हैं हाफिज ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ھذا الحديث ھذا الحديث في ھذا الحديث الداء اس حدیث میں بیماری کے لیے دوا ہے لان الشخص اذا نظر الى من هو فوقه لم يامن ان يؤثر ذلك فيه حسدا کیا ہوگا ایک आदमी اپنے سے اوپر والے کو جب دیکھے گا تو ظاہر بات ہے انسان کا دل پتھر نہیں ہے وہ جذبات کچھ نہ کچھ پیدا ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایموشنز اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کیا جذبات پیدا ہوں گے آپ کا بھائی ہے آپ سے زیادہ اس کے پاس ہے آپ کا بزنس اتنا نہ نہیں چل رہا اس کا بزنس چل پڑا جائیداد میں سے آپ نے بھی حصہ لیا اس نے بھی حصہ لیا آپ کو بھی اتنا ہی ملا اس کو بھی اتنا ہی ملا اس نے ایک ایسے بزنس میں لگایا جس سے وہ بالکل بہت آگے نکل گیا اور آپ نے اس کو کھانے پینے میں خرچ کر کے ختم کر دیا یا چھوٹی چیز میں لگایا وہ آگے نکل گئے آپ پیچھے رہ گئے جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوگا تو اپنے سے اوپر دیکھنے والے کے تعلق سے پہلی مصیبت یہ پیدا ہوتی کہتے ہیں لم یا منفرد کافی ہی حسد اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا اور حسد جو ہے یہ دھیمی موت ہے ڈائریکٹ مرنے کی بجائے آدمی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے مرے اندر ہی اندر اس سلگتی رہے اس کے آگ اور کبھی سکون کی نیند وہ سو نہ پائے ہے کہ وہ انظرہ الی من هو اس کی دوا یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے کم تر کو دیکھے لیکن ذلك ضائع الى الشکر تاکہ یہ چیز اس کے لیے شکر کا دروازہ کھول دے اس کے لیے شکر کی دائی بنے شکر کی طرف اس کے لیے رہنمائی کرنے والی چیز بنے تو دیکھیے اپنے سے اوپر دیکھنے والے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے سے شکایت اور حسد پیدا ہوگا اللہ کی نسبت سے شکایت اور مخلوق کی نسبت سے حسد پیدا ہوگا اور اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی مصیبت نہیں ڈالی اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو ایک انسان جب اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے اور اپنے سے زیادہ پاوے کو دیکھتا ہے تو شکایت اور حسد پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کی ناقدری پیدا ہوتی ہے ان کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس نعمتیں پڑی ہوتی ہیں جب وہ چیز چھن جاتی ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے صحت ہے آج ہے لیکن کل بیمار پڑ جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کی میرے پاس صحت ہو مال ہے چلا گیا پھر احساس ہوتا ہے کتنی ساری نعمتیں ہیں خالی فارغ وقت اس کے پاس ہے جب وقت چھین جاتا اور مشغول ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کے میرے پاس وقت ہوتا ہے بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں انسان ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے اور یوں ہی زندگی گزرتی رہتی ہے دوسروں کو للچائی بھی نکاح سے دیکھتا رہتا ہے جب اس کی اپنی نعمت چھین جاتی ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت تھی جو آج میرے پاس نہیں ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں ان کی قدر کرے ان پر نگاہ رکھے کیا کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے یہ کب احساس ہوگا جب اپنے سنیچے والوں کو دیکھے گا کہ میرے پاس کوئی جو ان کے پاس نہیں ہے امام قیبی رحم اللہ فرماتے ہیں ہاد حدیف جام انواع خیر یہ بڑی جامع حدیث ہے جس میں کئی انواع کی خیر موجود ہے کئی کئی خیر کی باتیں اس میں موجود ہیں اذا رأى من فضل اس لیے کہ جب انسان اپنے سے اونچے کو دیکھتا ہے اس کا نفس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کی چاہت کرتا ہے اور اس کے پاس جو نعمت اللہ کی ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کے پاس کتنی ساری چیزیں میرے پاس کیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس بائک ہے اس کے پاس کار ہے اس کے پاس اچھی کار ہے میرے پاس گھٹیا ہے کئی بار مینٹیننس کرنا پڑتا ہے لیکن جب جب انسان یعنی وہ بھی چھن جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کار ہی تو اچھی تھی اب تو پیدل جانا پڑ رہا ہے تو جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ان کا احساس ہوتا ہے اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے میں اپنی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس سے منع کیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو جن کو دنیا میں زیب و زینت اور یہاں کی چیزیں دی گئی ہوں آدمی ان کو نہیں دیکھیں خاص طور سے مومن ان کو نہ دیکھیں کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی نعمت ہے ایک آدمی غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہے ٹھیک سے سالن اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ٹھیک سے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے دوسرے دنیا میں کفار ہے مشرقین ہے خصاق جار ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے اس کے پاس نہیں ہے یہ ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے نعمت سے نوازا اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنے اور سننے کی ہم کو توفیق دی صحیح نفے والا علم دیا دین کا علم دیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ساری چیزیں گھٹیا ہیں ختم ہونے والی ہیں لیکن یہ علم یہ ایمان یہ دین یہ نعمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تعالی نے ان کو وہ دیا اور ہم کو یہ دیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں گئے اور دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بنے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں اناج یوں پڑا ہے تھوڑا سا ایک سا اور بالکل دباغت دیے بغیر چمڑے لٹکے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے نہ بڑی بڑی یعنی چیزیں ہیں نہ مال و دولت آپ کے گھر میں ہیں رونے لگے کہا عمر کیوں روتے ہو کہا اللہ کے رسول کئی سروں کے سرا سمار اور انہار میں ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں ہیں گھوم پھر رہے ہیں ٹہل رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود دنیا میں آپ کا یہ حال ہے تو کیوں نہ روم میں تو کہا کہ اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ہمارے پاس آخرت کا کانسیپٹ ہے ہم کو آخرت میں مل سکتا ہے اس دین کی بنیاد پر اس ایمان کی بنیاد پر تو ان کے پاس آخرت نہیں ہے تو ایک مومن کے لیے یہ احساس ہی کافی ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہے ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس بس روپیہ پیسہ ہے تو آدمی اپنے پاس کی نعمت کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فِيهِ رَبِّكَ خَيْرٌ سورة طاہ من آیت نمبر 131 میں آیت کہ اے نبی آپ اپنی نگاہیں اٹھا کے ان لوگوں کی طرف مت دیکھنا یعنی رغبت کے طور پر مت دیکھنا الاما متنا بھی ازوا جمن زہرت الحت دنیا نفتی جو مختلف قسم کی نعمتیں دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں قسم قسم کی چیزیں ان کو دی ہے اور دنیا میں بطور تمتو ان کو عطا کیا ہے مزہ اٹھا لو دنیا میں اس طور پر ہم کو دیا ہے تاکہ ان کو آزمائیں ان کا امتحان لے یہ بطور فتنا ان کو ملا ہے آخرت میں سوال ہونے والا ہے اور دنیا میں گمراہی بھی اس کی وجہ سے آ سکتی ہے تو آپ اس کو رغبت کے طور پر ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں بلکہ اللہ نے فرمایا وہ رزق و کا خیرون و ابقا اور اے نبی آپ کے رب کا جو رزق ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی چیزیں گھٹیا ہیں ختم ہونے والی ہے آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں باقی رہنے والی ہیں اس میں خیریت ہے اس میں بقا ہے یہ گھٹیا ہے اور ختم ہونے والی اس میں فنا ہے تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر واقعی دنیا میں نہیں بھی ہے وہ سب سے کم تر حالت میں اگر دنیا میں ہے تب بھی یہ سوچے کہ میرے پاس دین ہے میرے پاس اللہ کے تقرب کے اسباب ہیں اور میرے پاس جنت کی کامیابی کو پانے کے وسائل ہیں اس سے زیادہ مجھ کو اور کیا چاہیے دنیا نہیں ملی تو نہیں ملی آخرت تو ملے گی ویسے بھی دنیا پاتے بھی کس کو ملتی ہے بڑے بڑے بادشاہ سے چلے گئے بڑے بڑے مالدار یہاں سے چلے گئے کون رہا یہاں پہ یا تو چیزیں ان کو چھوڑ کے چلی گئیں یا تو وہ چیزوں کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے رہنا آخرت میں ہے پانا اصل وہ ہے تو یہ چیز جو ہے مومن کی نگاہ میں ہونی چاہیے اس تعلق سے تصحیل المام میں شیخ سال الفان فرماتے ہیں فہاد ہی اوم غرومن لوگوں کی یہ بہت بڑا قاعدہ ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں فل اور فل صحت جی. کہ مال اور صحت میں تم سے نیچے ہیں یہاں پر اس حدیث میں اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز میں ایسا کرنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے یا دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھنا ہے فرماتے ہیں کہ وہی غیر من الامور فی امور العباد. دنیا کے اعتبار سے مال اور صحت اور دولت اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو لیکن عبادت کے معاملے میں نہیں جس سے ہاتھ میں کیا میں پانچ وکی نماز پڑھتا ہوں وہ چار پڑھتا ہے اس کو دیکھو نہیں بلکہ عبادت کے معاملے میں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے عبادتی لاتور الا منک عبادت کے معاملے میں دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو مت دیکھ لا تندر کسال ول ومدین ومدعین بلام ان لوگوں کو مت دیکھ جو سستی کرتے ہیں دین کے معاملے میں اور دینی احکام کو ضائع کرتے ہیں اللہ کے دین کو برباد کرتے ہیں بلکہ ان کو دیکھ جو ابرار ہیں اتقیاء ہیں نیک لوگ ہیں متقی لوگ ہیں اپنے سے زیادہ متقی کو دیکھ تاکہ اس طرح اس کی ابتدا کر سکے رغبت پیدا ہو اس سے مقابلہ آرائی تیری ہو اور اپنے سے زیادہ نیکی کرنے والے کو دیکھ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہتے ہیں لکھ او تتشبہ شارکین کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دین میں دیکھنا ہے تاکہ تو ان صفات میں ان کی مشارکت کرے ان جیسا بننے کی کوشش کرے ان کا تشب و اختیار کرے تو یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھی جائے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت کے احوال کو اللہ نے بیان کیا اور جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا اور متقین کے حال کو ذکر کیا اور کہا وہ فی رف تنافس کرنے والوں کو ان چیزوں میں تنافس کرنا چاہیے سورت المتففین میں آیت نمبر 26 میں اللہ نے بات کہی ہے تو معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں آدمی کو اپنے سے اوپر والوں سے کمپیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری پیدا نہ ہو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو لوگوں کو کسی خیر میں دیکھے نیکی دین بھلائی میں دیکھے فناف صنفی تو, تو ان سے تنافذ کر تنافظ کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت اس طور پر کہ مجھ کو ملے اگر ایک ہی چیز ہے تو میں اس چیز کا پانے والا بنوں وہ ادار و ذرم و مختارول لیکن جب تو دیکھے انہیں کہ کسی ہلاکت میں واقع ہو رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دے یعنی دنیا میں کھو جا رہے ہیں گناہوں میں جا رہے ہیں گناہوں کی لذت اٹھا رہے ہیں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہلاکت کے ذریعے سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں فضر و مختارول تو انہیں اور اس چیز کو چھوڑ دے جو انہوں نے اپنے لیے چنی ہے یا پسند کی ہے حلۃ الولیا میں حافظ ابو نوعیم نے اس کو روایت کیا ہے دنیا میں تنافس کرنا ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے دنیا میں دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے مل جائے اسے نہ ملے یہ جو چیز ہے تنافس یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فو اللہ مل امام الباری نے کتاب المغازی چار پندرہ اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے تم پر کا خوف نہیں ہے. غربت آ جائے گی, تنگ دستی آ جائے گی, تم غریب ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی مجھے قطانز کا ڈر نہیں ہے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا تم پر پھیل مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں کہ دنیا میں تم فقیر ہو جاؤ فقر فاقے میں چلے جاؤ بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے یعنی دنیا کی نعمتیں تمہیں میسر ہوں اور خوب خوب ہوں کما بوسی من کا نہ قبلک ویسی جیسے تم سے پہلوں کو عطا کی گئی فتنا فسوہا کما تنا تو جیسے انہوں نے بھی نعمتوں میں ایک دوسرے پر تنافس کیا کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے اسی طرح تم بھی کرنے لگو وہ توہلی کا کم اور یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کیا تو معلوم ہے کہ دنیا میں تنافس دنیا میں ایک دوسرے سے زیادہ حرض کرنا مال و دولت کی ہلاکت کا سبب ہے فقر سے بڑھ کے بڑی مصیبت ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ فقر و فاقی میں اہلا کو پکارنے والے ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے لیکن جب دنیا کے جنگل میں اور مادی جنگل میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو جانور بن جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر پھر حلال و حرام کو ایک کر لیتے ہیں پھر لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے سارے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے میں لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے ترقی کرنے والے بن جاتے ہیں انسانیت کھو دیتے ہیں دنیا کا پانا اور دنیا کے پانے کی حرض کرنا انسان کے بھی فساد کا سبب ہے شیخ عبداللہ جامع وسیعت کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید ہم کو دی ہے وسیع کی ہے اگر اس کو تھام لیں اس کا اہتمام کریں اس کو پکڑ لیں تو لاشو صابرینا۔ راضین تو وہ زندگی گزاریں گے والے سابر بن کر شاکر بن کر راضی ہو کر محرومی پر صبر ان کی زندگی میں آئے گا اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرنے والے بنیں گے اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر راضی رہنے والے بنیں گے کنٹینٹمنٹ جس کو کہتے ہیں راضی رہنا لہذا انسان کو دنیا کے پانے کی طلب ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں کہ وہ دیوانہ ہو جائے اتنی نہیں کہ وہ دوسروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر اپنے پاس کے نعمتوں کی ناقدری کرے اور اللہ کی ناشکری کرے اتنی نہیں کہ وہ حلال و حرام کو ایک کر دے کہ وہ جانور بن جائے اور دنیا میں ایسا چلا جائے کہ پھر اللہ کے حکام کو ضائع کرنے والا بنے تو یہ جو حدیث ہے بہت اہم حدیث تھی جس میں ہم کو ایک اصول بتا گیا خوش رہنے کا کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اپنے اسے اوپر والوں کو نہیں اور اگر دکھائی دیتا ہے کہ فلاں کے پاس میرے سے زیادہ اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا اور میں ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ لے جو پر راستے کے کنارے جی رہے ہیں اگر میرے پاس کھانے کے لیے ویسا نہیں جو دوسروں کے پاس ہے تو ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں یا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو مانگ کے کھا رہے ہیں جو بھوکے کئی کئی دنوں تک رہ رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کھانا مجھ کو نہیں دیا ہے تو کم سے کم اتنا سوچے کہ بھوکوں سے تو بہتر میرا حال ہے یہ چیز اس کو ہمیشہ خوش رکھے گی تو خوش رہنا صرف پانے میں نہیں ہوتا ہے محرومی میں بھی ہو سکتا ہے اگر اپنے سے زیادہ محروم کو انسان دیکھے تو یہ جو چیز ہے حدیث میں ہم کو خوش رہنے کا نسخہ اور ضابطہ بتایا گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ دوسری حدیث تھی جو اس باب میں کتاب العدب میں ہے اچھے جینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے آئیے حدیث نمبر تین دیکھتے ہیں جس کا عنوان ہے نیکی اور گناہ اور اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ واقعی نیکی کیا ہے اور گناہ کی علامات میں سے دو بڑی علامتیں کیا ہیں نواسبن سمعان رضی اللہ عنہ قال الط رسل صلی اللہ علیہ, علیہ اما مسلم نے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترپن پر اس کو روایت کیا ہے نواز ابن سمان رضی اللہ تعالیم سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے میں نے پوچھا وقال البر حسن الخلق آپ نے فرمایا نیکی نیکی تو اچھا اخلاق ہے فی صدرک اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے وَقَرِحْتَ أَن علیہ الناس اور تجھے یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی باب میں ایک اور روایت ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے ابو طعلب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میرے لئے کیا حلال ہے اور مجھ پر کیا حرام ہے قال فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے تک مجھ کو دیکھا فقال البرما سکنت القلب کہا کہ نیکی یہ ہے نیکی وہ چیز ہے جس سے جی کو سکون ملے اور دل کو اطمینان نصیب ہو وفم معلم تسکن الہ نفس اور گناہ وہ عمل ہے وہ چیز ہے جس سے جی بالکل سکون نہ پائے دل کا دل انسان کے جی کا سکون ختم ہو جائے وہ لم یتما انتماق اور آدمی کے دل کو ذرا بھی اطمینان نہ ہو اس کا اطمینان ختم ہو جائے وہ ان افطا کل مفتون چاہے فتوا دینے والے کتنا ہی فتوا تجھ کو دے دیں چاہے لوگ فتوا دے دیں لیکن تیرا دل بھی سکون و اطمینان نہ پائے تیرا سکون ختم ہو جائے یا تو اس کو تردد ہوتا رہے کہیں اطمینان نہ ہو دل میں ٹھہراؤ نہ ہو تو ایسی چیز جو ہے یہ گناہ ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور سید ترغیب میں ایک پر شہر البانی نے کہا کہ اسناد ہو جئیید اس کی صنعت بہت اچھی ہے عمدہ ہے ایک اور حدیث ہے جو ایک تیسرے صحابی روایت کرتے ہیں جو اسی باب میں ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور قدر تفصیل اس میں ہے وابصہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ارید اللہ ادع شیئا من البل والعثم الا سألتو عنہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری نیت یہ تھی کہ نیکی اور گناہ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو میں آپ سے نہ پوچھوں آج تو پوچھ گئی رہوں گا وہ ادا جم لیکن جب پہنچا تو دیکھا کہ کئی لوگ کافی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے أتخط الناس تو میں لوگوں کو کی گردن پھلانگ کے آپ کے قریب جانے لگا فقال الابثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کابسہ لوگ کہنے لگے کہ اے وابثہ ذرا دیکھو ذرا خیال رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کیسے جا رہے ہو فقل فکل میں وابسہ ہوں مجھے جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں. فإنه من احب الناس إليّ ان ہوں اس لیے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت جس کے قریب میں بیٹھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا فقال علی ادن وابسا وابسا آپ نے کہا اے وابسا آو, آو, قریب آو, قریب آو, قریب کے بیٹھ مس رخ بتی رخ بتا میں آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ میرے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو مس کرنے لگے چھونے لگے ٹچ ہونے لگے وابسا اخبر کبھی می تس او النی کہا کے کہ اے وابسہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو فقول اللہ کہ رسول ضرور بتلائی ہے گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو کہا اللہ کے رسول فجاب فجا صدری تین انگلیاں آپ نے اپنی جمع کی اور میرے سینے میں آپ نے اس طرح سے ان کو مارا یا چھو ہویا یا اس کو سینے پر رکھا اس کو وَا یقول یا وَابِسَّةَ استفتِ نَفْسَك کہا اے وَابِسَةَ اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے فتوہ لے اپنے دل سے فیصلہ لے أَلْبِرُ مَتْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبَ وَاتْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْس نیکی وہ چیز ہے جس سے تیرے دل کو اطمینان اور سکون ہو سکون و اطمینان نصیب ہو وفا کفل قلب اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے وہ تردد اف صدر اور تیرے سیرے میں متردد یعنی اس میں تردد ہوتا رہے اور وہ ان افتاح کا ناس وہ اور لوگ فتوے پر فتوی تجھ کو دیتے رہیں لیکن پھر بھی تیرا دل کبھی سکون و چین اور اطمینان نہ پائے وہ گناہ ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر 1734 تو یہ تین روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں علامات بتائیں اور عظیم الشان نیکی کیا ہے اور گناہ کو کیسے پہچانا جائے آپ نے اس کو بتایا آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے یعنی واقعی نیکی کیا ہے اچھا اخلاق اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں یعنی اس حدیث میں فضیلت ہے اچھے اخلاق کی ہے معلوم ہوا کہ واقعی نیک انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا اور نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اعلی ہو جائے دیکھیے عمل ایک چیز ہے لیکن اوصاف اس سے زیادہ بہتر چیز ہے مثلا کبھی کبھار صبر کر لینا کیا وہ اس سے صابر ہو جاتا ہے نہیں لیکن عمل کی تکرار انسان کو اوساف دیتی ہے جب آدمی ایک آدمی سمجھ لیجیے ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ لیتا ہے ماشاء اللہ نمازی یہ جمعہ پڑھتا ہے نہیں کہیں گے کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی صبر کر لیتا ہے کبھی کبھی ذکر کر لیتا ہے جو کبھی کبھی کرتا ہے اس کو صابر اس کو شاکر اس کو نمازی اس کو مہینے میں ایک روزہ رکھ لیے روزے دار اس کو نہیں کہا جاتا ہے رمضان کا بڑے بڑے روزے رکھ لیے, باقی سب چھوڑ دے صفات تب حاصل ہوتی ہیں جب عمل میں دوام اور تکرار ہوتا ہے تو ہمیشہ صفات اعلی ہوتی ہیں اس لیے اللہ کے وعدے عام طور سے صفات والوں کے ساتھ زیادہ ہیں اگرچہ اعمال پر بھی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو عمل کے دوام والے ہوں جن کو اس عمل کی صفت حاصل ہو چکی ہو تو کہا کہ اچھا اخلاق اچھا اخلاق کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں ان نہ خرکی راوی کہتے ہیں کہ عبد اللہ مبارک نے اچھے اخلاق کی صفت بیان کی, کی اچھا اخلاق کہتے کس کہ کو ہیں بست الوج ہی تین چیزیں اچھا اخلاق ہیں تفصیل تو اس کی اپنی جگہ ہے لیکن اگر اس کو شامل کیا جائے مختصر سے تین چیزوں کے اندر تو وہ کیا ہے نمبر ایک بست الوجھ لوگوں سے ملاقات کے وقت ایسے طور پر ملنا کہ آپ کا کشادہ روئی سے ملنا کشادہ پیشانی سے ملنا مثلا کہ ایک انسان منہ ایک دم ٹیڑھا کر کے اور کسی طرح سے ان سے مل رہا ہو کہ پسند نہیں کرتا ہے نہیں ان سے خوش خوش مزاجی کے ساتھ ان سے ملنا ہے تو نمبر ایک انسان خوش مزاج ہو خصوصا لوگوں سے ملاقات کے وقت نمبر دو وہ بضل المعروف لوگوں پہ خیر کو خرچ کرنے والا ہو مال علم یا سلوک جو بھی چیز ہے جو خیر اللہ نے اس کو دی ہے بھلائی اس کو اللہ نے عطا کی ہے لوگوں پر لٹائے لوگوں پر خرچ کرے کنجوس نہ ہو اور روک کے نہ رکھے نمبر تین وہ کف اور جو تکلیف یہ اس کے اندر ہے اس, اس کے اندر ہے جو برائی اس کے اندر کچھ ہے اگر تو لوگوں کو تکلیف سے اپنی بچائے رکھے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے لوگوں کو پریشان نہ کریں تو اچھے سے ملنا اور خیر لوگوں پر لٹانا اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یا کسی بھی شر سے لوگوں کو بچانا وقف الاضا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں امامت ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے روایت ہے 2005 پانچ نمبر دو پانچ اس کا ہے شیخ محمد ابن صحیح رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں بعض علماء نے اچھے اخلاق کے بارے میں کہا کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی معاملہ کرے جیسا تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ تو وہ سلوک کریں جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ اچھا اخلاق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ زیادہ جامع بات ہے اور زیادہ واضح بات ہے تو یہ فتح و جلالی و جو بلوغ المرام کی شرح شیخ و کی اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھے سے ملیں آپ کا اکرام کریں آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں آپ کا دل نہ توڑیں آپ کی بےزتی نہ کریں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایسا رہیں وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں شر کا نہیں آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کریں تو اچھا اخلاق یہ ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وہ دا جواب الجام یہ جامع اور بہت مختصر جواب ہے جو آپ نے صحابی کو دیا مانا ہوں حسن الخلوقی یہ کہ کی عظیم, الشان عظیم ترین اخلاقی جام جمی دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے یہ جو جملہ ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے نمبر ایک یہ ہے کہ اچھا اخلاق اعلی ترین نیکی ہے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اچھا اخلاق نیکی کی عظیم و شان قسموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے کہ او انسن الخل جامع انواء الر تمام نیکی کی قسموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں منحت اللہ میباد بات انہوں نے کہی ہے اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بر کے معنی کیا ہے بر کا لفظ بہت وسیع ہے نیکی بر کو نیکی کہتے ہیں بر کے معنی نیکی کے ہیں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کو نیکی قرار دیا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے سارے دین کا حاصل تقویٰ ہے تقویٰ تین چیزوں سے بنتا ہے ایک اللہ کا خوف دو اس خوف کے نتیجے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنا اللہ سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا جس سے آدمی محفوظ رہے اللہ کے عذاب سے تقویٰ کس کو کہتے ہیں اللہ کا عذاب یا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے ناراض نہیں ہوتا ہے تو ساری نیکیاں اس میں آ گئی، سارے گناہوں سے بچنا اس میں آ گیا اور اللہ کا خوف یہ اصل ہے ساری چیزوں کے لیے اس بات کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خوف کہ کہیں اللہ تعالی سزا نہ دے دنیا میں یا آخرت میں یہ تقوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُ مِنْ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ <تَقَى> نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو و ات البیو تمن ابوا اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو وقت تک اللہ اللہ کم تفلح اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ صورت البقرا ایک سو اناسی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کنب الرمان تقا حج کے لیے لوگ اس زمانے میں جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے یا ابتدا میں ایسا کرتے تھے کہ گھر میں جب داخل ہوتے اگر حاجی ہوتے احرام میں ہوتے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے پیچھے سے داخل ہوتے تھے اس کو نیکی سمجھتے تھے اللہ نے کہ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ تم گھروں میں درواز دروازوں سے داخل ہو نیکی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی منع کی چیزوں سے بچنے والا ہو ایسے تمام کاموں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیکی تقویٰ ہے تو تقویٰ ایک اعلیٰ اخلاق اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کے کا معاملہ یا اخلاق کا معاملہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور اصل جو نیکی ہے وہ تقوا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو یہ نیکی ہے شیخ محمد بن, بن عثیمین کہتے ہیں کہ حسن مع اللہ, اللہ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی اچھا اخلاق ہے نماز بھی تو نیکی ہے لیکن اس میں اخلاق کی بات نہیں ہے لوگوں کے ساتھ سلوک کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. بلکہ لوگوں سے کٹ کے نماز آدمی پڑھتا ہے یا اسی طرح سے روزہ ہے یا اسی طرح سے حج ہے یا اور بھی احتکاف ہے مثلاً اعتکاف میں تو آدمی سب سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے تو اچھا اخلاق نیکی ہے کا کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اچھا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا معاملہ لوگوں سے اگر اچھا ہے تو ممبا بے اولا اس کا معاملہ اللہ سے اچھا ہونا چاہیے اللہ سے اچھا اخلاق کا معنی کیا ہے ایک انسان اللہ سے اچھا گمان رکھنے والا اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو اللہ کا ادب کرنے والا ہو اللہ کی بات کو دوسروں پر ترجیح دینے والا ہو اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا ہو اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا محبت کرنے والا اس سے حسن زن رکھنے والا ہو سارے حساب ہیں یہ سب تو بندوں کے ساتھ حسن زن ہے تو اس سے زیادہ اللہ سے حسن زن ہے بندوں کی اگر بڑوں کی تعظیم ہے تو اس سے زیادہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کی تعظیم سب سے زیادہ اولا ہے زیادہ حقدار ہے اس بات کا اگر نیک لوگوں سے محبت ہے تو نیکی کی توفیق دینے والا اللہ اور بھلا معاملہ کرنے والا اللہ ایمان والوں سے محبت ہے تو ایمان کی توفیق دینے والا اللہ تقوا والوں سے محبت ہے تو تقوا کی توفیق دینے والا اللہ اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو یہ جو معاملہ ہے کہ آدمی اللہ سے بھی اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں حسن القلقی و حسن الخلق اچھا اخلاق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتا ہے لأن الرسول لم یقد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو مقید نہیں کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بلکہ عام چھوڑا لم یقل حسن القلقی آپ نے, نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آپ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی اس میں پورا دین آ جاتا ہے ورنہ آپ اگر صرف لوگوں کے ساتھ نیکی اچھا اخلاق ہے کو سمجھیں تو ساری نیکیاں جو عبادات والی ہیں جو اللہ کے ساتھ والی ہیں بلکہ ایمان بھی اس سے نکل جائے گا لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق اس کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق تو ایمان سے لے کے تقوا سے لے کے عبادات سے لے کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے لے کے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق یہ سب اس میں آ جاتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے کہ بہتر طور پر نیکی کرنا یہ واقعی نیکی ہے فتح دل جلال والاکرام میں شیخ محمد بن صالح ابن اثمی نے بات کہی ہے اس نے اخلاق کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عبادات سے اچھے اخلاق کو جوڑا ہے آپ فرماتے ہیں اکبل المنین ایمانخلق امام احمد ابو داود ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیس شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے آپ فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے جن کا اخلاق ان میں سب سے اچھا ہے جتنا اچھا اخلاق ہے اتنا کامل ایمان ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے اچھا اخلاق نہ صرف اعلی ایمان کی اچھے یعنی اونچے ایمان کی علامت ہے بلکہ اس ایمان کے نتائج میں سے بھی ہے اور اس کے مکملات میں سے بھی ہے جیسے جیسے اخلاق اچھا ہوگا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے ایمان کامل ہوگا اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا ایک دوسرے کی مدد کرتے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان نلما کو بے حسنِ خلوقی درا جتسا ایک مومن اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام اللیل کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے کہ اچھا اخلاق یہ بہت ہی اونچی چیز ہے اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری عبادات نوافل کا درجہ حاصل کر دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ انسان کو بعض اوقات عبادت گزار لوگوں سے بھی اوپر کر دیتا ہے اس حدیث کو امام ابو داود اور حبار نے روایت کیا ہے سیل جام سغیر حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بتیس حدیث صحیح ہے یہ پہلی بات ہوئی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے دوسری بات کیا ہے آپ نے فرمایا ولف محا کافی صدر کا ویل دو باتیں آپ نے کہیں آپ نے فرمایا گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تجھے برا لگے تو بالکل ناپسند کرے اس بات کو کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے یعنی دو باتیں یہاں پر آپ نے بتائی دل میں کھٹک اور اس چیز کا لوگوں کے سامنے آنا اس سے ناپسندیدگی یہ دو چیزیں اس بات کی علامت ہیں یہ عمل برا ہے اگر اس عمل کے بارے میں ایک تو جی میں کھٹک ہو دوسرے کہ اس عمل کرتے ہوئے کہیں پکڑا نہ جاؤ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں عمل کر رہا ہوں تو یہ عمل خود کیا ہے یہ برا ہے اس کی علامات میں سے ہے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی حاک فی ای و مان ہا کفی صدری کا صدری کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تیرے جی میں تردد ہو یعنی اس کی طرف دل اطمینان نہ ہاں نہ ہو کبھی ہاں کبھی نہ اس طرح سے ہونے لگے یا وہ چیز کھٹکتی رہے اور کبھی انشراح صدر نہ ہو دل پوری طرح مطمئن نہ ہو کہ چلو اس کام کو کرنا ٹھیک ہے وہ ہاسب من شک وہ خوف نہیں دم بن اور دل میں ہمیشہ شک رہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہے اس پر اطمینان نہ ہو کہ یہ صحیح ہے اور اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہے کہ شاید یہ گناہ ہو اس کا گناہ ہونا دل پر یعنی اس کا غلبہ ہو کہ یہ شاید گناہ اطمینان نہ ہو اس کی اس چیز کے جائز ہونے پر اس تعلق سے ابو امام رضی اللہ اللہ کی حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقال مل اسم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ گناہ کیا ہے مل اسم وکالفی نفسی کا شعیب آپ نے فرما جب کوئی چیز تیرے جی میں کھٹ کے اسے چھوڑ دے تو یہاں پر حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دیں جو چیز اس کے دل میں کھٹک پیدا کریں حلال ہونے کے اعتبار سے حلال و حرام کے اعتبار سے نیکی اور گناہ کے اعتبار سے اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہو کہ یہ جائز ہوگا یہ صحیح ہوگا اس کو کر سکتے ہیں جب کھٹک پیدا ہو تو چھوڑ دیں اس کو یہاں تک کہ اس کے پاس علم آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کھٹک کے وقت میں تردد کے وقت میں شک کے وقت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ اطمینان نصیب نہ ہو جب تک کہ دلیل نہ ملے علم نہ آئے امام احمد ابن حبان قبرانی حاکم اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے روایت کیا ہے اور سے جامع میں یہ حدیث چھ نمبر پر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے لیکن بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے ہر چیز میں ان کو شک ہوتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے حدیث ہے نہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دین کا علم ہے اور جن کا قلب جن کا مزاج سلیم ہے جیسے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر آ, ان کو وزو میں ہمیشہ شک ہوتا ہے شاید میرا وضو ٹوٹ گیا تو ایسے آدمی کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بدبوز کو نہ آئے کوئی آ, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول مجھ کو بار بار ایسا خیال ہوتا ہے اور شک ہوتا ہے کہ کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا میرا تو آپ نے فرمایا یعنی ہوا تو نہیں نکل گئی شک ہوتا ہے شک ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہر چیز پر شک ہوتا ہے تو چاہے چیزوں کا معاملہ ہو یا اعمال کا معاملہ ہو یا احوال کا معاملہ ہو آپ نے فرمایا مسجد سے مت نکلنا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے یعنی یقین جب تک تم کو نہ ہو محض شک کی بنیاد پر وزو ٹوٹا تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو شک کی مزاج والوں کے لیے حدیث نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم ہے اور جن کی طبیعت سلیم ہے شیخ محمد ابن صالح نے وفیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولکن ھذا الخطاب فی المسالۃ الاخیرۃ لمن شرح اللہ صدرہ للإسلام لا لكل احد کہتے ہیں یہ جو اخری بات بیان ہوئی حدیث میں یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس کو قاعده بنا لے کہ شک ہو تو چھوڑ دے بدلیل ان اهل الفجور هل یحیکو بصدورہم الفجور یعنی یعنی آپ غور کریں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یا تو آدمی شکی مزاج ہوگا یا تو اس کا قلب گناہوں کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو گیا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے یہ حدیث دونوں کے لیے نہیں ہے بلکہ درمیانی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم اور تقوی دونوں علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو اس کے بعد ان کو کھٹک ہو تو احتیاط کریں معذرتی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں میں. تو کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو گناہوں میں لت پت ہے اور اپنی فطرت کو کھو چکا ہے تو ایسا انسان دلیل یہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے اس میں کوئی کھٹک نہیں ہوتی اس لیے صحیح ہوگا تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فاکر آیت نمبر آٹھ تو اس شخص کا کیا حال ہے کہ جس کو اس کی برائی مزین کر کے دکھائی گئی ہو اور وہ اس کو بھلائی سمجھتا ہے یعنی شیطان کا کام کیا ہے آپ غور کریں لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ زمین میں جا کے میں اللہ کے بندے آدم کی اولاد ان کے لیے میں گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں گناہ اچھے دکھائی دیتے ہیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کتنے لوگ بداعت میں مبتلا ہوتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی کھٹک نہیں ہو رہی ہے تو یہ چیز نیکی ہوگی یا یہ حرام نہیں ہوگی یا یہ غلط نہیں ہوگی بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے تابے کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم آ جانے کے بعد نہ آدمی کو اپنی طرف سے حرام کو حلال سکتا ہے نہ حلال کو حرام کر سکتا ہے تو معلوم کے آدمی کو علم کے تابے ہونا چاہیے تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم ہے اور جو تقوا شیار ہے نہ یہ کہ ہر آدمی اپنے صرف جذبات ہی کو دلیل بنانا شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حکم فیصل جج نہ بنائیں اور پھر آپ جو بھی فیصلہ دے دیں ان کا حال یہ نہ ہو کہ ان کے جی میں اس سے حرج ہو وہ مما قضیت آپ کے فیصلے سے وہ یو متسلیمہ ہے اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم جب تک کہ نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتے تین باتیں ہونی چاہیے آپ کو جج بنائیں اختلاف میں فیصلے میں ڈسپیوٹ میں پھر آپ کے فیصلے پر جی میں کھٹک نہ ہو آپ اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں تنگی نہ پائیں اور تین یہ کہ آپ کے فیصلے پر پوری طرح راضی ہوں ایک حصے پر راضی ایک پر راضی نہیں ایسا نہیں پورا تسلیم کر لے جو بھی ہے وما آتا کمر رسول جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو آدھی حدیث لے لے آدھی نہیں کر سکتے ایسا تو اب رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اب نہیں آدمی کہہ سکتا نہیں میرا دل نہیں مانگتا ہے نہیں میرے دل میں لگتا مجھے نہیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ حلال ہے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد پھر اطمینان کی کیا حال ہے اب تجھ کو اطمینان ہونا چاہیے اس کے بعد تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پھر بھی میرے جی میں کھٹک ہے میں پرہیز ہی کرنا چاہتا ہوں نہیں رسول کے فیصلے کے بعد اب گنجائش نہیں رہتی تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علماء فتوا دیتے ہیں دیکھیے فلاں دلیل کی بنیاد پر یہ جائز ہے کہ نہیں میرا دل اطمینان نہیں ہے میرے دل کو اس پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ حلال ہوگا علم کے آ جانے کے بعد کھٹک کی کوئی قیمت نہیں ہے دلیل کے آ جانے کے بعد آپ کے دل کی کھٹک اس لیے علم کے تابع ہونا چاہیے ہاں علم کسی کے پاس ہے اور اسے اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اس کا تکوا تکوا ہے ورنہ بغیر علم کی جہالت میں کھٹک کوئی قیمت اس کی نہیں ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ نے فرمایا کہ چاہے فتوا دینے والے فتوا دے دیں تو مراد یہ ہے بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ فتوا دینے والا پوری تفصیل نہیں جانتا ہے اور لوگ اپنا جھگڑا لے کے اس کے پاس جاتے ہیں کبھی بولنے والا اتنا زیادہ زبان دراز ہوتا ہے کہ وہ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو لگتا ہے کہ اسی کی بات صحیح ہے تو اس کے فیصلہ دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی اپنے دل میں جان رہا ہے کہ یہ غلط تو مفتی کا فتوا ایک حرام کو حلال نہیں کر دیتا ہے یہ خود اندر سے جان رہا کہ میں نے سوال پوچھنے میں ادھورا سوال پوچھا ہے لہٰذا اگر جی میں کھٹک ہیں تو ادھوری بات پیش کرنے کی وجہ سے مفتی کے فتوی کی وجہ سے وہ چیز اس کے حلال نہیں ہوگی مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ بشر ان نہ کم نہ میں تو ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ مِن <بَعْض> بہت ممکن ہے دو آدمی جو جھگڑا لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے زیادہ زبان کا ماہر ہو عَلَى مَا <أَسْمَع> وہ سارا کیس میرے پاس آنے کے بعد جو میں سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں فمن قبئی شعی فلا خود ہو تو اگر فیصلہ کرتے وقت میں کسی انسان کی بات سن کر اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں تو وہ ہرگز بھی اس کو قبول نہ کرے نہ لے اس کو فنما نار اس لئے کہ یاد رکھو میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا نکال کر دے رہا ہوں اس کے بھائی سے اس کا حق میں اس کو دے رہا ہوں اس کی بات کی وجہ سے اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کی مہارت کی وجہ سے بات کو اپنے فیور میں پیش کرنے کی وجہ سے میں جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا قاعدہ قبا کا یہی ہے اگر میں اس کو دے بھی دیتا ہوں کسی کا حق وہ نہیں کہہ سکتا بھائی میرے پاس تو اوپر سے فیصلہ آیا ہے قاضی صاحب بول دیے تو اب میرے لیے میرا حق ہو گیا نہیں تو اپنے دل میں جانتا ہے کہ تو نے زبان درازی کر کے اور لہن کے ذریعے سے اور اپنی باتیں باتوں کی بناوٹ سے توں نے اس کا حق چھین لیا ہے وہ بولا بالا سیدھا سادہ اپنی بات پیش نہیں کر پایا تو ماہر ہے زبان کا تو نے ایسے انداز میں بات پیش کی کہ فیور میں تیرے فیصلہ آ گیا اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جائیداد میری اب بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر رسول بھی فیصلہ دے دیں تب بھی وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ کہ کیا واقعی تو نے صحیح بات کی تھی پوری طرح سے معاملہ کیس پیش کیا تھا کیا تون نے حق کو حق باطل کو باطل پیش کیا نہیں تو اپنے دل میں جانتا کہ غلطی تیری ہے تو اپنے دل میں جانتا کہ تیرا حق نہیں ہے تو فتوی سے وہ تیرے حلال نہیں ہو سکتی یہاں یہ بات بتائی بات گئی ہے تو یہ جو حدیث ہے کتاب الحکام میں بخاری میں سات ہزار ایک سو اور سی مسلم میں کتاب القوی میں ایک ہزار سات سو تیرہ پر ہے اور الفاظ بخاری کے لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو کے علم یہ بات آئیں تجھے پسند نہ ہو وہ گناہ ہے ایک تو یہ کہ تیرے جی میں کھٹ کے دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کے آنے سے تجھ کو برا لگے تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو نے کام کیا ہے تو ایسا کام اچھا نہیں ہوگا اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت پیاری حدیث ہے چھوٹی لیکن بہت بڑی حدیث ہے امام ابن حبان اور امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے سید جام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انسٹھ فائیو سکس فائیو نائن سمن کا کوئی حال جس میں لوگ تجھے دیکھیں تجھے پسند نہ ہو کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھیں فلا تفیل ہو بین افسی کا تو, تو اکیلا ہو تب بھی اپنے بارے میں وہ کام مت کر تب بھی تو وہ کام مت کر کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو تجھے اچھا نہیں لگے گا تو اکیلا بھی ہیں تو وہ کام مت کر یا موٹے الفاظ میں جو کام تو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرماتا ہے اکیلے میں بھی مت کر جس کام کے کرنے سے لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے علم میں بات آ جائے اچھا نہیں لگے گا تجھ کو برا لگے گا اکیلے میں کام کیوں کرتا ہے ایسا تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آدمی کو تنہائی میں بھی برائی سے بچنا چاہیے اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز بری ہے جس کا لوگوں کے سامنے آنا اسے برا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا جو مشکوک چیزیں ہیں جسے آپ نے فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ جی میں کھٹکے تو تین قسم کی چیزیں ہیں ایک حلال واضح حرام واضح درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ حلال ہے اور اس میں حرام ہونے کی زیادہ شکلیں دکھائی دیتی ہیں حلال ہونے کے مقابلے میں ابھی قطع علم نہیں آیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایسے اے اے اے یعنی وظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں کچھ برائی لگتی ہے تو آدمی کو علم کے آنے تک رکے رہنا چاہیے اس کے بارے میں علما سے رجوع کرنا چاہیے یہ چیز حلال کے حرام ہے اور اگر علمی اعتبار سے دلیل کی بنیاد پر حلال ثابت ہو جائے تب آگے بڑھے تب تک رکا رہے تب تک رکا رہے کیونکہ نئی نئی چیزیں تجارت کے اعتبار سے آتی رہتی ہیں معلوم نہیں ہوتا حلال کے حرام ہے آدمی کہ بھائی حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں آدمی پیسہ لگا دیا اس بزنس میں بعد میں جا کے معلومات کی حرام ہے آدمی کو چاہیے کہ رکے علم حاصل کریں علم اور یقین اور دلیل کے بعد اس میں آدمی پڑھے چاہے کھانے پینے کی چیز ہو لباس کی چیز ہو کوئی چیز کھا لی بعد میں معلوم پڑا حرام ہے کچھ لباس اختیار کر لیا بعد میں پتا چلا کہ مرد کے لیے حرام ہے یا مرد اور, اور دونوں کے لیے حرام ہے ایسا لباس جائز نہیں پہننا پیسہ ضائع ہو گیا اور گناہ کا گنا تو اس طرح سے یا آدمی کی عزت چلی گئی یا تو دین کو نقصان ہوگا مشکوک سے یا انسان کی عزت کو نقصان ہوگا دو میں سے ایک ہوگا یا تو اللہ کے ہاں زر ہوگا یا لوگوں کے یا دونوں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن تقباتی استبر عالی دین ہی و ارد ہی ومن و کافی شبہاتی و کافل حرام آپ نے فرمایا جو آدمی شک والی چیزوں سے جن میں شک ہے حلال کے حرام کھٹک ہے اس میں آدمی ایسی چیزوں سے بچا ایسی چیزوں سے بچتا رہا استبر علی دین ہی و ایسے آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اپنے دین کو بچا لیا داغدار ہونے سے دامن کو اللہ کے ہاں گناہگار ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا اور وہ ہی اپنی عزت کو بچا لیا لوگوں کے سامنے آئے گا تو اچھا یہ ایسا کرتا ہے کیا یہ فلاں تجارت کرتا ہے یہ فلاں چیز کھاتا ہے یہ فلاں چیز پہنتا ہے یہ فلاں عمل کرتا ہے تو آدمی اگر مشکوک میں واقع ہوگا اور وہ چیز حرام نکلی تو اس کی عزت جائے گی لوگوں کے نزدیک غیر معتبر قرار پائے گا آدمی فقا و قرار پائے گا غیر ثقہ قرار پائے گا اور وہ منوق کافی شبہاتی و کافی حرام اور جو شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں واقع ہوتا ہے اگر مشکوک چیز کل کو حرام نکلی تو حرام کا ارتقاب کرنے والا ثابت ہوگا یا اگر مشکوک میں پڑھنے کی جرت کرے گا تو کل کو ہمت بڑھ کے یہ حرام میں بھی واقع ہوگا جو آدمی مشکوک میں جاتا ہے احتیاط نہیں کرتا ہے وہ حرام میں کیا احتیاط کرے گا اس کی جرت بڑھے گی تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر باون اور امام مسلم نے کتاب المساقات میں اس کو روایت کیا ہے نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشکوک سے بچو جب تک کہ علم نہ آئے. ورنہ یا تو دین برباد ہوگا یا عزت خراب ہوگی اس کا نقصان کیا ہے دین اور عزت کا نقصان نجم الدین اقتوفی اپنی شرح تعین فی شرح الاربعین میں کہتے ہیں اور یہ پچھلے علماء نے ان کا حوالہ دیا ہے ان کی اربعین کی شرح ہے کہتے ہیں فَقَدْ تَدَمَّنَتْ الْجُمْلَةَ عَلَى الْعِفْمِ اس جملے میں کہ مَا فِي صدرِكَ وَكَرِحْتَ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹ کے اور تجھے ناپسند ہو کہ یہ بات لوگوں کے علم میں آ جائے تو یہ دو جو باتیں ہیں کہتے ہیں کہ اس جملے میں گناہ کی دو علامات بتائی گئی ہیں ایک اہدا کہ اس میں دو علامات ہیں گناہ کی ایک آدمی کے دل, پر گناہ کی تأثیر کہ دل میں تردد ہونا دل کا مطمئن نہیں ہونا اس عمل کے لیے اس چیز کے لیے اس کھانے پینے یا جو بھی چیز ہے اس کے لیے اور وما دال کا اور یہ اس چیز کے اعتبار سے کہ انسان کو اس کے برے انجام کا شعور ہو کہ کہیں میں بے عزت نہ ہو جاؤں کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں کہیں آخرت میں اس کا عذاب مجھ کو نہ ہو کہیں گنا نہ نکل آئے کہیں میں اللہ کا نافرمان نہ بن جاؤں کہیں میرا تقوی خراب نہ ہو جائے اس کی برے انجام کے احساس کے تحت ایک انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو برا انجام سوچ کے کھٹک ہونا دل میں یہ علامت ہے کہ فلاں کام اچھا نہیں ہے دو وسانیہ کراطلاسمن ایک انسان کا اس بات کو ناپسند کرنا کہ لوگوں کو یہ کام یہ بات معلوم ہو جائے جو میں کر رہا ہوں کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ گناہ ہے وہ اچھا کام نہیں ہے کیوں لنف ابا تو حب اطلاع الناس على و برریہ اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے اس میں یہ چیز پیوست ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جب کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اسے وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو اس کی فطرت میں ہے تو اگر ایسا نہیں لگ رہا اس کو اس کو لگتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تو ایسی جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے یہاں ایک شبائے پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی متقل اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اسے پسند نہیں ہوتا کہ میری نیکی لوگوں کو معلوم ہو وہ چھپا کے نیکی کرتا ہے تو پھر کیا وہ گناہ ہے وہ آدمی جو نیکی کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے چھپ کے نماز پڑھتا ہے چھپ کے صدقہ کرتا ہے اور روزہ رکھ کے نہیں بتاتا ہے پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن وہ ایسا عمل ہے جو سابق شدہ ہے یہ اس عمل کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کلیرٹی نہیں ہے جس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ عمل نیکی ہے کہ نہیں ہے یہ ایسی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہ آپ یعنی نماز اور روزے اور اس کے بارے میں آپ کو برا لگے تو آپ کہیں کہ معلوم نہیں پھر نیکی ہے کہ نہیں اس کی تو دلیل ہے آپ کے پاس اور وہ تقوا کی وجہ سے آدمی کو پسند نہیں ہے اور آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے وہ کوئی کام کرتا ہے الف پاتا اس نے لکھا فوراً آپ کو آ کے بتاتا ہے دیکھو ابو دیکھو اما میں نے پڑھا میں نے یہ لکھا تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے ایسوں کے سامنے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کی تعریف کریں گے اس کو بدلہ دیں گے ہاں مومن ترقی جب کرتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے اللہ دیتا ہے اور لوگوں کا دینا کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے اللہ کا دینا باقی رکھتا ہے وہ بڑی چیز وہ ہے وہ ترقی کر کے مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے لیکن شروعات مخلوق سے ہوتی اس لیے کہ وہی وہ دکھائی دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کو اگر یعنی نیکیوں کو چھپانے کا اس کا مزاج ہے تو وہ چیز یا نیکی معلوم نہ ہو معلوم ہوگی تو برا لگتا ہے اس کو یہ تھکوا کی شان ہے اس کی اخلاص کی شان ہے اس کی تو کیا وہ نیکی نہیں ہے وہ نیکی ہے لیکن وہ ثابت شدہ نیکی ہے وہ ثابت شدہ نیکی ہے اس کو اس کو جوڑنا نہیں چاہیے اور بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے نماز پڑھتے وقت تلاوت کرتے وقت لوگوں سے اچھا سلوک کرتے وقت حج طواف عمرہ اور جتنی ساری چیزیں وہ سب کرتے وقت پسند کرتا ہے کہ اللہ دیکھے تو یہ اس کے مزاج میں وہ بندوں سے بڑھ کے اللہ کی طرف بعد میں بنتا ہے شروعات میں تو بندی ہی ہوتے ہیں آدمی نیک کرنے لگتا ہے تو شروع میں لوگوں ہی کے لیے کرتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ دو باتیں ہم کو نیکی اور گناہ کے بارے میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ اچھا اخلاق نیکی ہے نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں اسے اچھے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ رسمی کام آدمی کر لے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق اچھا بنائے اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے مزاج کو بہتر بنائے دوسری بات یہ کہ انسان ایسی چیزوں سے رکا رہے جن کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے پاس علم آ جائے یا تو حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا حلال ہے تو اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حرام ہے تو اس سے بچے تو یہ احتیاط کا مزاج مومن کا ہونا چاہیے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے مزاج میں مومن کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا مزاج احتیاط والا ہو یہ اس پوری حدیث کا حاصل ہے چلی آگے بڑھتے ہیں چوتھی حدیث سرگوشی سے متعلق ہے اسلامی معاشرتی آداب میں سے ایک عدب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سرگوشی سے متعلق سرگوشی اس کو کہتے ہیں ویسپرنگ چپکے چپکے کسی سے بات کرنا کہ لوگوں کو سننے نہیں آ رہا ہے قعان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثتا فلا یتناجا اثنانی قلہ یتناجتنان دون الاخر حتى تختلط بالنص من اجل ان ذلك يحزنه متفق علی والذ للمسلم عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے دو لوگ ہوں جب تم میں مجلث میں تین لوگ موجود ہوں جب تین لوگ ساتھ میں ہوں تم میں سے تین لوگ ساتھ میں ہوں تو دو ایک کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں تین میں سے دو آپس ہی میں بات کر رہے ہیں اور چپکی چپکی بات کریں تیسرے کو سننے نہیں آ رہا کیا لیکن معلوم پڑ رہا ہے بات تو کر رہے ہیں آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں ایسا نہ کریں حتہ تخلیط بنناس یہاں تک کہ لوگوں میں یعنی اختلاط ہو کئی لوگ ہوں مین اجل کا ان یہ اس لیے ہے کہ ایسا کرنا اس تیسرے مسلمان کو غمگین کرے گا اکیلا اس کو چھوڑ کے آپ دو آدمی آپس میں چپ کے چپ کے باتیں کر رہے ہو اس کو غم ہوگا وہ غمگین ہوگا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مجلس کے سماج میں رہن سہن کے آداب میں سے ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو غمگین کرنا اچھا نہیں ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دل کا لحاظ رکھنا چاہیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو برا لگے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری کتاب السطار میں حدیث نمبر چھ دو سو نبے اور صحیح مسلم میں کتاب السلام میں دو ایک سو چوراسی پر یہ حدیث موجود ہے الفاظ مسلم کے ہیں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک بد گمانی کی وجہ سے حدیث میں غمگین کا ذکر آئے لیکن حدیث میں اور بھی اسباب آئے ہیں. مثال کے طور پر علامہ أَنَّ بار حجر کہتے ہیں کہ یہ اس کو غمگین کرے گا کس اعتبار سے کہ اسے اس بات کا وہم ہوگا کہ یہ دونوں سرگوشی کر رہے ہیں آپس میں چپ کے چپ کے باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی رائے میرے بارے میں بری ہے اس اعتبار سے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں مجھے اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس راز کو شیئر کریں میں برا آدمی ہوں میرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے یا یہ میرے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں میں یہ بھی ہو سکتا مطلب اور اولی دسی ستن غاط یا پھر یہ کہ یہ لوگ میرے بارے میں کوئی چال بازی کا کام کر رہے ہیں شر کا پلاننگ کر رہے ہیں میرے بارے میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں تو پھر میرے بارے میں کوئی بری, بری پلاننگ تو نہیں کر رہے ہیں یا یہ کہ میرے بارے میں یہ بدگمان تو نہیں ہے مجھے اس لائق نہیں سمجھتے کہ میرے بارے میں مجھ کو ساتھ میں لے کر بات کریں تو برا لگے گا اس کو تو بدگمانی پیدا ہوگی اس لیے نہیں کرنا چاہیے اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اداکن فلاجنامی فنکا یوریب مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے پانچ ہزار سو پچیس پر اس کی سند صحیح ہے کہا کہ جب تم تم تین لوگ ہو تو تین لوگوں میں سے دو ایک کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ یہ اس کے دل میں شک پیدا کرے گی اس کے دل میں شک پیدا ہوگا ایسا کیوں کر رہے لوگ چپ کے چپ کے باتیں کر رہے میرے بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں کچھ میرے خلاف سازش تو یا یہ میرے بارے میں بدگمان تو نہیں ہے دل میں شک پیدا ہوگا اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بدگمانی پیدا ہوگی دوسری چیز دوسرا نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اس سے آپس میں بغز و اور تقاطو پیدا ہوگا آپس میں دشمنی پیدا ہوگی کینا کپٹ پیدا ہوگا اور اس کے بعد نتیجے میں تعلقات خراب ہوں گے ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوگی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ودا من حسن الدبی اللہ وت الباری میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر تراسی پر کہتے ہیں کہ یہ خسن عدب حسن ادب ہے ہا من فسن ال ادب یہ اسلام کے آداب میں سے اچھا ادب ہے لی اللہ یہ تبغد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا کرنے سے آپس میں ان کے بغز دعوت پیدا نہ ہوں اور آپس میں قطع تعلق تک بات نہ چلی جائے جب دل میں بغض دیکھیں تین چیزیں ہیں بدگمانی پھر دشمنی اور تعلقات کا ختم ہونا تو بدگمانی پیدا ہوگی دل میں برا لگے برا لگے گا غمگین ہوگا ایسا میرے ساتھ کیا نمبر دو دل میں ان کا دشمن بنے گا اور تین پھر کبھی نہ کبھی جھگڑا ہوگا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے لیکن اس ممانعات سے کچھ صورتیں مستثنا ہے کب سرگوشی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے کب کر سکتے ہیں چار ہوں تو اجازت ہے تین پر منع ہے کہ اکیلے کو چھوڑ کے بیچارے کو آپ دو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے وہ اکیلا کیا کرے گا اس کے دل میں بدگمانی آئے گی لیکن دو اگر ہوں یعنی چار آدمی ہوں تو دو سرگوشی کریں اور دو آپس میں باتیں کرتے ہیں کوئی مستاد نہیں کیونکہ کسی کو اکیلے کو لیفٹ آؤٹ محسوس نہیں ہوگا مجھے اکیلا چھوڑ دیا نہیں محسوس ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے ان کو برا نہیں لگے گا ابن عمر ابی اللہ تعالیٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما جب تم لوگ تین آپس میں ہوں جب مجلس میں تم تین لوگ ہو تو ایک کو چھوڑ کے اپنے ساتھی کو چھوڑ کے دو لوگ اپس میں سرگوشی نہ کریں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ فان كنا اربعه کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم چار لوگ ہوں تب بھی، تب کیا رح اگر تم چار ہو تو پھر کوئی نقصان نہیں چار ہو تو کوئی نقصان نہیں کوئی حرج نہیں شرح مشکل الاثار میں امام ابتحاوی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 1786 تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چار میں حرج نہیں ہے اور پچھلی روایت میں تین کی قید خود بتا رہی ہے کہ معاملہ تین کے لیے ہے اس سے زائد کے لیے نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے راوی وہی ہیں عبداللہ ابن دینار رحیم اللہ روایت کرتے ہیں و ابن عمر اندا داری خالد ابن السوخ میں اور عبداللہ ابن عمر ابی اللہ تعالیٰ نما خالد ابن اقبا کے گھر کے پاس تھے جو بازار میں ہیں بازار میں تھا فجا جی ایک آدمی آیا جو عبداللہ ابن عمر ابی اللہ تعالیٰ سے چپ کے چپ کے کچھ بات کرنا چاہتا تھا کوئی راز کی بات کرنا چاہتا تھا وَلَيْسَ مَ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِ وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَن يُنَاجِئَهُ اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میریں اور اس سرگوشی کرنے والے شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو اب تین لوگ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان سے چھپکے چھپکے بات کریں سیکرٹ پرائیوٹ میں کچھ بات کریں اور میں اکیلا رہ جاؤں ابن عَ آخر تو عمر کیا اللذی شیئن. اور مجھے اور جس آدمی کو بلایا تھا ایکسٹرا جو آدمی آیا تھا ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں تھوڑا سا ادھر جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا دونا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے دو آدمی سرگوشت نہ کریں تو ایک کے بارے میں منع ہے تو ایک آدمی کو اور بلایا تم جوڑی ہو گئے تھوڑا سا درجہ ہم کو تھوڑا بات کرنے دو تو اس طرح سے کرنا جائز ہے امام آ, آ, مالک نے اپنی موقع میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیحہ میں حدیث ہزار چار سو دو کے تحت شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے اگر تین ہی ہے لیکن ضروری بات ہے اور کرنی ہی ہے سرگوشی تو کیا اسی صورت میں کر سکتے ہیں یا کب کر سکتے ہیں اگر اس تیسرے سے اجازت لے لیں تب جائز کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے راز کی کسی کی ذاتی بات ہے گھریلو بات ہے کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہے وہ کسی عالم سے ہی بات کرنا چاہتا ہے لیکن مجلس میں تین ہی لوگ ہیں اب اب بلانے کے لیے کس کو جائیں وقت بھی نہیں ہوتا نا تو ایسے وقت میں گنجائش ہے ہاں اس اعتبار سے گنجائش ہے کہ اجازت لے لی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كنتم امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اسحیح میں حدیث نمبر 1402 کے تحت شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم تین لوگ ہوں مجلس میں یا کہیں بھی تین لوگ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو لوگ سرگوش نہ کریں ہاں مگر اس کی اجازت سے اللہ بھی اگر کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے تو اس سے اجازت پہلے لے لیں اور اس کے بعد بات کریں کیوں ایسا کیوں ضروری ہے ایسا نہیں کریں گے تو اس کو دکھ ہوگا یہ لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں اور مجھ کو شریک نہیں کیا اجازت لے لیں گے کہ بھائی تھوڑا سا کچھ کچھ بات کرنی ہے ان کی پرائیویٹ بات ہے تو اس کو برا نہیں لگے گا اس لیے کہ آپ نے اجازت اس سے لیے ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ یوس افنا فخمی ہو اور اگر اجازت لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی اجازت لے کے سرگوشی کرے یا تیسری صورت یہ بھی ہے کہ پہلے سے وہ سرگوشی کر رہے ہوں دیکھیں صورتیں کیا کیا ہیں اگر تین کے بجائے چار ہوں گنجائش ہے اجازت ہو گنجائش ہے تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے ہی سے دو لوگ سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرا آ گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے تو ایسی صورت میں حدیث ہم دیکھیے کیا ہوتی ہے کیا بتاتی ہے سعید المقبري کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں مررت على ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں پہنچا یا ان کے ان پر میرا گزر ہوا و ما هو رجل يتحدث فقمت اليهما وہ ایک شخص سے بات کر رہے تھے تو میں جا کر ان کے پاس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ فلثم في صدري عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سینے پر مارا ہاتھ مارا فقال اذا وجدت بيني يتحدثان وَلَا وَلَا تَجلس حَتَّى دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں اور تو ان کے پاس اگر پہنچے تو ان کی اجازت کے بغیر نہ ان کے پاس کھڑا ہو نہ ان کے قریب جا کے بیٹھ فکول ہو یا ان رحمان کما خیر کہا مجھے کیا معلوم کیا چل رہا تھا کچھ خرگوشی کی بات یا کچھ پرائیویٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرے آپ کے حال کو درست کریں اے ابو عبد الرحمن میں تو بس یہی امید کرتا تھا کہ میں آپ دونوں میں سے کوئی خیر کی بات ہو رہی ہو علمی بات ہو رہی ہو نفے کی کچھ بات, بات ہے بھلی بات ہے تو میں اس کو سنو میں اس نیت سے آیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی کوئی پرسنل بات چل رہی تھی تو یہ بات امام ال یہ روایت امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے اور 1166 پر یہ روایت موجود ہے اور شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی کہ اگر پہلے سے سرگوشی دو لوگ کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی آتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی غلطی وہ رکے جب تک کہ ان کی بات مکمل نہ ہو اس لیے کہ جب بات شروع ہوئی تھی تو دو لوگ تھے یہ نہیں تھا تو وہ اس حدیث کے حکم یہ نہیں آتا ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دور رہے ان کی اجازت کے بغیر ان دو کی بات میں شریک نہ ہو یہ بھی ادب اسلام کا ہے بلکہ یہ بھی ادب ہے کہ شریک تو نہیں ہوا لیکن قریب جا کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس کو سننے آ رہا ہے ان کی بات کیا ہے یہ بھی برا ہے ابن حج رحم اللہ فرماتے ہیں کالا ابن عبد البر لاجوین عبد البر ابن عبد البر اور رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ دو سرگوشی کرنے والوں کی بات میں داخل ہو جب وہ سرگوشی آپس میں کر رہے ہوں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں قلت وَلَا يَنْبَغِي لِدَاخِلِ الْقُعُودِ عِنْدَهُمَا وَلَوْ تَبَعْدَ عِنْهُمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا یعنی کسی کو دو لوگوں کی بات میں داخل کمرے میں بات کریں داخل نہ ہو اور جا کے ان کی بات سنے نہیں کہتے میں تو یہ کہتا ہوں ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر داخل بھی ہوتا ہے کوئی تو ان کے قریب جا کر نہ بیٹھے یا دور نہ بیٹھے ایسے حال میں کہ اس کو ان کی بات سننے آ رہی ہے کیونکہ اس کی مستحقی ختم ہو گئی وہ آپس میں بات کر رہے ہیں پرسنل بات کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا دور بیٹھے لیکن آپ کو پورا سننے اور رہا رہا, آپ کا دھیان پورا ان کی طرف ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ مسلمان دوسروں کے راز اور ان کی ذاتی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اگر وہ کچھ پرسنل بات کر رہے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رکا رہے دور رہے یہاں تک کہ ان کی پرسنل بات ختم ہو اور اگر جائے بھی تو اجازت لے کر جائے ہو سکتا ہے دین کی بات کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات کر رہے ہوں تو آپ کو بھی شامل کر لیں لیکن اجازت لینا چاہیے آدمی کے کتنا پیارا دین ہے اسلام جس میں مسلمان کے دل کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے اور اس میں لوگوں کی ذاتی پرسنل باتوں کی کا لحاظ رکھا گیا ہے دونوں طرف سے طرفین کا لحاظ اس میں ہے طرفین ان کا بھی لحاظ ہے اور اس کا بھی لحاظ ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم مجلس کے آداب کی رعایت کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسلامی آداب کے خلاف ہو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اللہ آگے جو احادیث ہیں ہم اگلے درست میں دیکھیں گے اکو الحادی اللہ اللہ تعالیٰ سے خیم محترم کے ذائقہ فرمائے اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس ایک آدھ منٹ میں ایک کے وضاحت میں دوران شرح شیخ نے ایک حدیث پیش کی تھی ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھائی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے وہ آبشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم اس کے بارے پوچھنے کے لیے آئے ہو تو کوئی ہے نہ سوچ رہے کہ اللہ کے سور کو علم حاصل تھا جی جی یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حدیث یا اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے آپ دیگر حدیث قرآن کی آیات پڑھیں گے کہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے آپ کو اللہ ہرب نے یا توحی کے ذریعے سے بتایا یا تو آپ کو معلوم تھا کہ صاحب کرام نیکیوں کے بارے ہی بھی پوچھتے ہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے دنیا کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور گناہوں کے بارے میں کہ نیکیا کریں گناہوں دوری اختیار کریں تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال اس, نہ پیدا ہو کہ اللہ کے رسول کو علم الغب حاصل تھا اللہ تعالیٰ شیخ محترم رضا خرطہ فرمائے ان اللہ پھر آنے والے جمعہ کو ملاقات ہوگی اور اور جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے شرح کریں گے اللہ تعالیٰ شیخ کو سے ان کی حفاظ فرمائے اور شیخ صلی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استعفی دے گی تو بھی بخش اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصالح>